وجہ تصوینہ اس نے ذکر کی تھی کہ چونکہ اشعار کو اس پر عرض کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے ماں وفاقہ ہو فصحی ہوں ما خالقہ السلام اور اس کی تعریف علم عروض کی وہ بھی آپ کو خاصا زبانی یاد کرنی ہے علم یوگ یب حصفی یوب ان اوزان شعری ومایتر بھی ہی ہاں ایسا علم ہے جس میں شعر کے اوزان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور اس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جس کے ذریعے ان اشعار میں تصرف کیا جاتا ہے آگے ہے شعر شعر کی تعریف کہتا ہے الشعر و کلام یوق ساد و بل شر ایسا کلام ہے جس سے وزن اور کافیہ بندی تقفیہ کا معنی کافیا بندی کا قصد کیا جاتا ہے شعر ایسا کلام ہے جس سے وزن اور کافیہ بندی کا قصد کیا جائے فقولا کلام ہم نے کہا شعر ایک ایسا کلام, کلام, کلام, کلام ہے لفظ کلام نے کیا کیا ہمارا قول کلام مخری جلا معنا لاہو ان الفاظ کو نکال دینے والا ہے شعر سے جن کا معنی نہیں ایسے الفاظ جو معنی نہ رکھتے ہوں ایسے اشعار جو معنی نہ رکھتے ہوں ہماری تاریخ کے مطابق وہ اشعار اشعار نہیں ہیں فقول انا کلام ہمارا کہنا کلام لفظ کلام جو ہے یہ مخرج المالا معنہ لہو من الکلیمات الموزون موزون کلمات میں سے جن کا معنی نہیں انہیں حد شعر سے خارج کرنے والے ہیں خارج کرنے والا ہے جیسے ما انشدہ کا بعض لوگوں نے یہ شعر پڑھا وجہ کا یا امرو فی ہی طولو و فی وجوہل طولو ولقلب یخمی عن موالی و لستا ولا تصول مصطف علول مستف عل بئی تن کما انتا لئی ليس ہی ما ان والا کن اے امر تیرا چہرہ تیرے چہرے میں لمبائی لمبوترا منہ ہے تیرا اور کتے کے منہ بھی لمبے ہوتے ہیں کتوں کے منھ بھی لمبے ہوتے ہیں یعنی کتے کے منہ کے ساتھ اس کے منہ کو تشوی دے دی بد وخت نے ولکلب و یخمی انل موالی جو کتا ہے وہ تو اپنے مالکوں کی حفاظت کرتا ہے پہرے داری کی کرتا ہے ولستہ تہمی والا تصولوں اور تو نہ تو پہرے داری کرتا ہے دفاع کرتا ہے اور نہ ہی حملہ کرتا ہے تو حملہ کرتا ہے مستفعل فا فرول کہتا ہے بعت یہ جو مصطفیل والا شعر ہے یہ ایسا شعر ہے کما انتا جیسا تو ہے یہ شعر بھی تیرے جیسا ہی ہے کیوں لئی صفی ہی اس میں کوئی معنی ہی نہیں بلا کنہ ہو فضول لیکن یہ شعر فضول ہے مطلب تیرا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں تو بھی فضول ہے تو اب یہ جو شعر ہے مستفعل فاعل علفا مستفعل فاعل علفر یہ بیت جو ہے یہ ہماری حد کے مطابق شعر نہیں کھڑے ہو جاؤ لیٹ آ جاؤ کرنا. اپنی کتاب لو ماں ہاں خبا یخمی حفاظت ملدت ملدت کرنا ہاں الوزن یہ کہ مانا ملدت نہیں ہے اس میں فعول ہاں ان کا کیا معنی کریں گے اس پورے شعر کا بتائیں کیا نہیں اکیلے اس شعر کا معنی بتائیں نا آگے پیچھے کو چھوڑے بس یہی محل شاد ہے کہ یہ چونکہ ہم نے کہا ہے لفظ کیا بولا ہے کلام شعر ایسی کلام ہے کلام کیا ہوتی ہے با معنی اور یہ معنی نہیں رکھتا لہذا یہ شعر نہیں ہے وہ تو اس نے ایک پیش کیا ہے نا رباعی اس نے یہ اشعار پیش کی ہے نا ان کے درمیان میں وہ ایک بے معنی شعر پیش کیا ہے کہ یہ شعر کی تعریف کے مطابق شعر نہیں بنتا یعنی محلے استشاد یہ مصطفیٰ الفرولن پہلے دو اور بعد والا شعر وہ نہیں یعنی وزن کوئی وزن صحیح ہے کافیا بھی صحیح ہے لیکن مانا نہیں لہذا یہ شعر نہیں و قولہ یق سد دوسری بات ہم نے کیا کہی ہے اشعرو کلام الپ ساد و لفظ وزن کہ اسے وزن کا قصد کیا گیا ہو وزن کا کسد کیا گیا ہو مخری جنلی ماں کا نا ہو اتفاقی اب کہیں وزن اتفاقی پیدا ہو جائے قصدن نہیں متکلم کا مقصود وزن پیدا کرنا نہیں ہے شعری وزن بعد کا وزن نہیں وزن شعری وزن شعری پیدا کرنا متکلن کا مقصود نہیں لیکن اس نے جملہ کہا وہ کسی وزن پر آ گیا اشعار کے اوزان پر آ گیا تو ایسا جملہ بھی وہ شعر نہیں کہلائے گا کا بضی آیات القرآن اس طرح کے قرآن کی بعد آیات ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اب یہ شعر کے بدن پر ہے لیکن یہ شعر نہیں ہے کیونکہ اس سے مقصود نہیں متکلن کا مقصود اس سے بدن نہیں ہے کول تعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یو ری دو ریجا کمبن اور اس میں بھی بدن ہے وزن شعری لیکن متقلمن یہ شعر نہیں کیونکہ متکلم کا مقصود اس میں وزن پیدا کرنا نہیں ہے بدن شعری نہیں فن المجو ارمل وسطانی من المضو رج <الرَّجز> پہلا رمل ہے اور دوسرا رجز ہے رجزیہ شعر کے وزن پر ہے اور پہلا رمل والے اشعار کے وزن پر ہے یہ رمل رجز کیا ہے یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ حسا جز بنایا گیا وہ کا سیگا ہے نا مجزور جز سے آنے آنے رجزیہ اشعار ہوتے ہیں اور یہ پھر آگے وہ تفصیل بتائے گا آپ کو کہ بعض لوگ رجز کو اشعار شمار نہیں کرتے وہ بھی بات آگے آ جاتی ہے ابھی لَا ظالی شِعْرًا اس طرح کی چیز جو ہے وہ شعر قرار نہیں پاتی اس کو شعر قرار نہیں دیا جاتا فی غیر و مَقْصُودٍ کیونکہ وزن اس میں مقصود نہیں ہے وَقَوْلُنَا فی یا <تصفح> کا بھی قصد کیا گیا ہو يقصد و بِهِ یا تو مخر جام الموزول الغیر المقفا کلام موزون ہو لیکن مقفع نہ ہو کافیہ بندی اس کی درست نہ ہو تو وہ بھی پھر شعر نہیں ہے جیسے ماں القاضی القادی بکر الباقلانی قاضی ابکر الباق نے شعر کہا رباخن اخن بو گو مغتابیتا کچھ بھائی ہیں کہ جن کے ساتھ میں کیا تھا مغتبت رشک کرتا تھا المتحبان بھی جلالی علا منا بل نور یغبی تحب رشک کرنا اشد کفی با س ہی میں اپنے ہاتھ کو کف ہتھیلی اس کو میں باندھتا ہوں بھی اڑا صحباتی ہی اس کی صحبت کے کڑے کے ساتھ ارا کڑا اسی سے عروا بھی ہے کڑا عروطی کا اڑا کڑا ارا ابو حنیفہ کے بارے میں غالباً امام شبہ رحمہ اللہ کا یہ یا یاد نہیں کس کا برل ہے صحیح سند کے ساتھ شاید کہ یہ چاہتا تھا تھاو تن, تن اسلام کے کڑے کو ایک ایک کڑا کر کے ختم کر دے ارا اور واحد عروہ عربا تمس کا منی من بلب تمس امنی میری طرف سے تمسک کے ساتھ بالودل اس محبت کے ساتھ تمسق اہ کہ جس کے بارے میں میں خیال کرتا تھا یز حدو فی زی اہلی فی زی عملی جو کہ ذی عمل امید والے امید والے کے بارے میں بے رغبت ہو جاتی ہے زہد کا معنی بے رغبتی اختیار کرنا ان کلام المانوی الموزون کلام معنوی ہے موزون بھی ہے لی ان بحر رجل। یہ رجیہ شعر ہے ولا کن سما شعر لی انہ لیکن اس کا نام شعر نہیں کیونکہ یہ مقفہ کلام نہیں ہے قافیہ بندی نہیں ہے اس کی سما انَََََ شعر اللہ کارحطفیل پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ شعر مختلف اجزاء سے ترکیب پاتا ہے اور ان کو تفاعیل کہتے ہیں ان اجزاء کو کیا کہتے ہیں تفاعیل وہی عطا اللہ بن الاسبابی ولاوادی و اور تفاعیل جو ہیں وہ اسباب اوتاد اور فواصل سے تعلیف پاتے ہیں بنتے ہیں کما ستارہ اس طرح کے تو ان قریب آگے دیکھے گا فا ان اجتماع ماں اگر کچھ اجزاء کسی بھی وزن پر جمع ہو جائیں ما سارت بیتن تو وہ بیت نہیں بنتے و مادون سب اط اب یات سارت بیتن تو وہ شعر بن جاتے الزنم ما کسی وزن پر اکٹھے ہو جائیں سارت بیتن تو وہ شعر بن جاتے ہیں فن اجتماع اجزا ان علاوز ماں اگر کچھ اجزاء کسی بھی وزن پر جمع ہو جائیں سارت بیتن تو وہ شعر قرار پاتے ہیں شعر بن جاتے ہیں وہ مع دونا صبع و قیلا اور جو سات شعروں سے کم ہو اور بعض کے نزدیک دس شیروں سے جو کم ہو یوسما کتا اس کو کہتے ہیں کتا بمافو کا ذالے کا جو سات یا دس سے زیادہ ہو قصیدہ تن اس کا نام رکھا جاتا ہے قصیدہ لو جی آج کے سبق میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی ہے کہ شعر کی تاریخ کیا ہے کلامن یقصد صد الوزن و تقفیاتو یق سد الوزن بہل و تقفیہ لفظ کلام کہنے سے غیر معنی خارج ہو گئے یق سد الوزن سے جن میں وزن مقصود نہ ہو وہ خارج ہو گئے اور تقفیہ کی قید لگانے سے غیر مقفع کلام اشعار سے خارج ہو گئی ٹھیک ہو گیا اور پھر دوسری بات ہم نے پڑھی ہے کہ شعر جو ہے وہ مختلف اجزاء سے جڑ کے بنتا ہے شعر کے اجزاء کو کہتے ہیں تفاعل شعر کے اجزاء کو کیا کہتے ہیں تفاعل اور تفاعل بنتے ہیں اسباب اوتاد اور فواصر کے ساتھ اسباب اوتاد اور فواصر کے ساتھ سات یا دس سے کم شعر ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے قطع اس سے زیادہ ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ آج کا آپ کا سبق ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں اچھا کر رہی ہیں ایک منٹ جو سبق ہے وہ سمجھ آ گیا کونے خدرے پور کرتے ابھی ان تینوں آیا ہے لیٹ آ چلو بیٹھو آئندہ لیٹ نہیں آنا بتا کے جانا اچھا کٹوی تینوں سمجھ آئیے تھوڑی آئی پوری بھی آ جائی تھی آئیے پوری آئیے کھڑا ہو جاؤ کیوں پوری آئی ہے دس پٹوینوں کی سمجھ آئیے آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے شیر کی تعریف شیر کی تعریف ہم نے تیان کار ہو کتاب چھڑ دے وہ عبادت کو اس میں سے خارج کر دیا اگر چاہے موضوع نہ ہو لیکن اس کا معنی کوئی نہ ہو تو وہ شیر سے خارج ہو دوسری کہ اس کے ساتھ وزن کا ارادہ پسند کیا جائے بدن نہ ہو تب بھی شیر نہیں. اگر ودن اتفاقی ہو <تصفح> پھر بھی شیر نہیں تیسری اس میں کافی بندی ہو وہ شیر نہیں ہاں دوسری بات جو ہم نے پڑھی ہے وہ کیا ہے شیر کے بنتا ہے کچھ تفاعل <تص�ح> کہتے ہیں <تصح> اور تفاہیل بنتے ہیں اسباب اوتار اور فواصل کو ملاقے اسباب اوتار اور یہ کیا ہوتے ہیں ہم آگے پڑھیں گے ہاں جی پتا لگا ہے کوئی مشکل نہیں بڑا مزیدار دار خان ہے عشق مشق بھی چلے گی ہاں بھی چلے گا ہاں جی اب آئے کیا رہ گیا پیچھے تمسکم تمسمنی بل بدھی اب آحساب ہو کی ضمیر کا مرجع ود کی طرف ہے یزہدو یہ بھی ود ہے جو ود بے نیاز کر دیتی ہے فی زی اما اس بندے کے بارے میں جس کے سے کچھ امیدیں ہو ہوں یعنی جس بندے سے محبت ہو کیا ہے پر زبر بفتھی نیم اس قبیر کے جتنے الفاظ ہیں سب میم ان کی مفتوح آئے گی یہ دیر میں رکھنا ہے محبت نہیں کہنا محبت لفظ آئے گا تو آپ کو محبت کرنی آئے گی نا جتنی بات بتائیے ابھی اتنی سمجھ لو باقی باتیں جب آپ جیسے جیسے بڑے ہوں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہتا وہ ود جب بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس ود اور محبت کی وجہ سے اس سے کچھ امیدیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جس بندے سے کچھ امیدیں وابستہ ہوں کچھ مان ہو کسی پہ اس سے بندہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ وہ ایجن نہیں کرے گا اتنی بات سمجھ آ گئی اب آؤشیر پر کہتے کتنے کہ ہی ایسے بھائی ہیں کہ جن پر مجھے رشک تھا اور میں اس کی صحبت کے ساتھ اپنے ہاتھ کے کڑوں کو باندھتا تھا مطلب کیا کہ ہر وقت ہاتھوں میں ہاتھ رہتے تھے یہ سحبت یہ ہاتھ پکڑا اس نے اپنے ہاتھ میں تو ہاتھوں میں کیا آ گئے کڑے سمجھ آ یہ تو میں تمس منی اس ان بھائیوں کے ساتھ جن پر مجھے رشک ہے ان کے ساتھ میرا میری طرف سے ان کو تمسک تھا میں نے ان کو پکڑا ہوا تھا اس محبت کی وجہ سے کہ جو محبت زی عمل کے بارے میں بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے مخوم سمجھ آ گیا اور کوئی گار رہ گئی کون سے شیر کا وہ بھٹوی صاحب کے بارے میں ہے اچھا اس سبق کو کتنا ٹائم رہ گیا باقی دو منٹ باقی دوہرا لیں جلدی سے شاہ بان <تصفيق>